انور ان شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ ایک سورا ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں پھر چار گواہ نہ لے آئیں ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو یہی لوگ نافرمان ہیں لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹا ہو اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا قصب ہو اگر یہ شخص سچا ہو اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے یہ لوگ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے بس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں ہم ایسی بات مو سے نکالیں ماذا اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچہ ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا رحمت کرنے والا ہے اے ایمان والوں تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کو بے حیائی اور بدی ہی کا کام کرنے کو کہے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور تم میں سے جو لوگ فضل والے اور وسط والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتے داروں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر توہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن جب کہ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے اس دن اللہ ان کو واجبی بدلہ پورا پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے کھولنے والا ہے خبیص عورتیں خبیس مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں وہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے اے ایمان والوں تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر جو کچھ غرض نہیں رکھتے یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے اور اے ایمان والوں تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ وہ ضبط کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کا طالب ہو تو ان کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اپنی لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس کے جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاخ اس میں ایک چراغ ہے چراغ ایک شیشے کے اندر ہے شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارہ وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نقر بھی اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی وہ خود بخود جل اٹھے گا روشنی کے اوپر روشنی اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور نہ نماز کی اقامت سے اور سکاط کی ادائیگی سے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا بس اس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں اوپر تلے بہت سے اندھیرے اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو چڑیا بھی پر کو پھیلائے ہوئے ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تصبی کو جانتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ تہ کر دیتا ہے پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے اور وہ آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی چار پیروں پر چلتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ روح کرتانی کرتا ہے اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں بڑی سخت قسمیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ دستور کے مطابق اطاعت چاہیے بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم رو گردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کی خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں اور نماز قائم کرو اور ثقاط ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے اے ایمان والوں تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہیے فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے لیے پرتے کے ہیں ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے اور بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں بشرطیہ کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو اور اگر وہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں اور نہ تم لوگوں پر کوئی تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماںؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو جو با دعا ہے اللہ کی طرف سے اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائیں اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہ جائیں جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں بس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اس سے ان کو باخبر کر دے گا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے